پہنچے اور اس میں جو ابھی یہ کتاب چھپی ہے اور رحیق المختون جو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے موضوع پر موسٹ ریسنٹ بک ہے اور بڑی اوتھینٹک ہے اس لیے کہ احادیث اور روایات صحیحہ کی بنیاد پر یہ سیرت مرتب کی گئی ہے انہوں نے آٹھ ربیع الاول کی تعریف کی آٹھ ربی سن ایک ہجری سے لے کر سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری یہ غزوہ بدر کا دن ہے یوم الفرقان ہے یہ ہے اٹھارہ مہینے اور آٹھ نو دس دن یہ نہایت پروفاؤنڈ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت پروفاؤنڈ اور ڈسائسو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجوت کے ذمہ میں اور بدقسمتی سے یہی عرصہ وہ ہے کہ جو سیرت نگاروں نے جس کو اگنور کیا ہے خاص طور پر یہ تقریباً پچھلے سو برس کے دوران جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اس پیریڈ کے بہت سے اہم واقعات کو چھپایا گیا اور چھپایا کیوں گیا اس کا ایک سبب ہے اس لیے کہ یورپ میں بڑی ہم پر تنقیدیں ہوئی بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے اسلام تو بڑا خونی مذہب ہے بڑا جنگجو مذہب ہے اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اسلام تو جنگوں کے ذریعے سے تبدیل ہوئی ہے تو مغرب نے مستشرقین نے یورپین جو بھی اسکالرس تھے انہوں نے اسلام کو بدنام کیا اور چونکہ ان کا غلبہ تھا وہ اب پوری دنیا میں ان کے تہذیب بھی جو ہے غالب تہذیب اور ویسے بھی وہ دنیا میں عسکری طور پر پوری دنیا میں غالب آ چکے تھے خاص طور پر عالم اسلام تو پورا کا پورا ان کے زیر نگی تھا مشرق سے لے کے مغرب تک پورا کا پورا عالم اسلام جاوا سماٹرا سے لے کر ملایا سے لے کر ماری تالیاں تک پورا کا پورا عالم اسلام اور ان کے زیر نگی درمیان میں نجد کا صحرا تھا جس کو کہہ سکتے ہیں ان پر حکومت ان کی نہیں تھی ورنہ کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ کہیں انتداب ہے کہیں سرپرستی ہے کہیں باضابطہ جو ہے آکوپائڈ ہے ٹیریٹری ہے آکوپیشن ہے باقاعدہ قبضہ ہے تو یہ جو دو اسباب تھے اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک اپولوجیٹک انداز اختیار کیا معذرت خانہ انداز کیا نہیں نہیں اقدام ہماری طرف سے نہیں ہوا اقدام حضور نے نہیں فرمایا حضور کے سیرت متحرہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تو صرف دفاعی جنگیں تھیں جنگیں تو ان پر ٹھوسی گئی ہیں جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے انہوں نے صرف حفاظت کے اندر جو ہے اور اپنے دفاع میں جنگ کی ہے انہوں نے کہیں اقدام نہیں کیا کوئی انیشیٹو نہیں لیا یہ چیز جو ہے اس دور کی سیرت کی کتابوں میں بڑے زور شور کے ساتھ ایک وقتی ضرورت کے تحت جو ہے اسے نمایاں کیا گیا چنانچہ یہی انداز سر سید احمد خان مرحوم کا تھا اور ان سے بھی بڑھ کر جو قابل افسوس ہے وہ علامہ شبلی کا معاملہ ہے شبلی اگرچے بڑے بہت بڑے عالم تھے بڑے ادیب تھے بہت بڑی فاضل شخصیت کے حامل تھے لیکن چونکہ ان پر بھی اس دور کا اثر تھا سر سید کے زیر اثر وہ بھی رہے تھے لہذا وہ انداز حالانکہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ اردو زبان میں اگر کوئی آپ سے پوچھے سیرت کی کتاب تو سب سے پہلے شبلی کی سیرت اسی یہی ہی آپ کی زبان پر آئے گی لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے ان واقعات کو چھپایا گیا ان کے اوپر پردہ ڈالا گیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس دور میں خاص طور پر پہلے چھ مہینے جو ہیں ان اٹھارہ مہینوں میں سے ان میں جو تین کام ہوئے ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں ان کا بیان کرنے میں کوئی حجاب نہیں کوئی شرمندگی نہیں بلکہ اس کے حوالے سے تو حضور کے تدبر اور حضور کی معاملہ فہمی حضور کی دور دورکدیشی اس کو تو سب نے ہی ٹریبیوٹس پہ کیے ہیں کیا اپنے اور کیا غیر مانٹڈری واٹ نے سب سے بڑھ کر ساری سپرلیٹیوز استعمال کر دیے ہیں تعریف کے لیے الفاظ جتنے ہو سکتے ہیں وہ سپرلیٹیو ڈگری میں استعمال کیے نہایت دور اندیش نہایت معاملہ فہم نہایت انسان فہم انسان واقع یہ کہ ہر چیز کے بارے میں دور اندیشی اور یوں سمجھئے کہ تدبر یہ ختم ہے محمد پر وہ تین کام کیا ہیں جو پہلے چھ مہینے میں مکمل ہو گئے تعمیر مسجد نبوی تاکہ ایک مرکز فراہم ہو جائے مواخات وید الماجرین ونسار ایک انصاری صاحب ایک مہاجر بھائی بنا دیے گئے اور اب یہ تفصیل آپ کو معلوم ہے میں صرف گنتی اس وقت کر رہا ہوں صرف کی کتابوں میں پڑھیے تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملے گی جس درجے کے مواخات وہ مواخت تھے جو مہاجرین اور انصار کے ماں بہن ہوئے تیسرا کام یہودیوں کے ساتھ معاہدہ جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ اور اس میں جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی ارض کیا تھا میرے نزدیک یہ حکمت نبوی کا شاہکار ہے یہ جو سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نواز پڑھی گئی ہے یہ خود در حقیقت اسی زمن میں کاؤٹ کی جانے والی شے ہے کہ یہودیوں کو ابھی الارم نہ کیا جائے یہ حکمت نبوی ہو سکتی ہے جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں فری نشست میں وہی الہی بھی ہو سکتی ہے وہی خفی بھی ہو سکتی ہے ایک بات یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ وہی جلی نہیں ہے قرآن میں کہیں حکم موجود نہیں ہے. کسی آیت میں کہ اے نبی اب آپ رخ کیجئے بیت المقدس کی طرف اب یا تو اشتہاد تھا ذاتی جس کی تقریر اللہ کی طرف سے ہو گئی اللہ نے اسے برقرار رکھا یا یہ کہ وہی خفی تھی وہی خفی تھی تو, تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت خدا بندی کا مظہر ہے خدمت اس کی حکمت کاملہ کا ظہور ہے اور اگر اشتہاد نبوی تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کی حکمت کی اور آپ کی بالغ نظری کا بہت بڑا ثبوت ہے نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے جب نماز پڑھی تو یہودیوں کے لیے گویا کہ فوری طور پر انہوں نے یہ خطرہ محسوس نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج بن کر آئے بلکہ انہوں نے محسوس کیا ایک انداز میں جو میں نے پچھلی نشست میں بھی لفظ استعمال کیا تھا کہ جیسے ہمارے کیمپ فالوورز ہے ہمارا ہی قبلہ اختیار کیا ہے انہوں نے ہمارے ہی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اب میں آپ چرچ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ساتواں مہینہ شروع ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب جو دو اقدامات ہوئے ایک طرف اہل مکہ قریش ان کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے لیے اقدام کا مرحلہ اب ایکٹیو ریزسٹنس جس کے لیے آپ نے سرایا اور غزوات کا سلسلہ شروع کر دیا چنا میں نے آج نوٹ کیے ہیں یہ چھ مہینے بعد رمضان آ گیا نبی الاول میں حضور ص اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے چھٹا مہینہ رمضان کا ہے رمضان سن ایک اس میں سریا سیف البحر ہوا ہر مہینے میں ایک سریا ہو رہا ہے شموال سن ایک میں سریعہ رابغ ہوا زی کادا سن ایک میں سریعہ خرار ہوا یہ تین سریے وہ ہیں جن میں حضور نے صرف کچھ لوگوں کو بھیجا کچھ دستے بھیجے خود آپ شریک نہیں ہوئے اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ذی الحج آ گیا ذیل حج جو ہے وہ تو اشر حرم میں پھر محرم اس کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوا سن دو کا اب حضور بنفس سے نفیس شرکت فروا رہے ہیں اب تین غزے ہیں اوپر تلے جو ہوئے پہلا غزوہ غزوہ ابوا یا غزوہ بدان کہلاتا ہے یہ سفر سندوں میں دوسرا غزبہ ربی المول سندوں میں ہوا ہے غزوہ ووات تیسرا غزوہ بھی ربی ال میں ہوا ہے غزہ سفان اور چوتھا غزوہ ہے جو بہت ہی فیصلہ کن غزبہ تھا غزوہ اس کے کہتے ہیں کہ اس میں حضور نبی شرکت فرمائی ہو چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن نکلے ہیں آپ بسا اوقات ہوئی ہے بٹ بھیڑ کی ستک ہو گئی ہے کہ کوئی جنگ کا معاملہ آ گیا لیکن کو کوئی درمیان میں آ گیا کوئی علاقے کا شیخ آ گیا کوئی قبیلے کا سردار آ گیا اس نے بیچ بچاؤ کرا دیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال سریہ وہ ہے کہ جس میں حضور نے صرف دستے بھیجے خود تشریف نہیں لے گئے غزمات ہوئے جس میں آپ بھی تشریف لے گئے تو یہ جو جماعت اللہ میں سن دو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے ہیں اور جماع میں واپسی ہوئی ہے یہ غزوہ کہلاتا ہے غزوہ ضی عشیرہ ذیل عشیرہ اور اس غزلے میں حضور کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہے تھے اور یہ قافلہ جو ہے مکے والوں نے بڑے اہتمام سے اس کے لیے سامان تیار کیا تھا مہاجرین کی تمام جو بھی ان کے املاک تھی ظاہر بات ہے کہ مکان وغیرہ تو نہیں لیکن جو بھی گھریلو سامان تھا جو بھی ان کا گھر کے اسباب تھے وہ سب کے سب جو ہے ضبط کر کے اور ان سب سے وہ فنڈ ریز کیا گیا تھا کیپٹل بنایا گیا تھا اور ایک بہت بڑے اس سربائے کے ساتھ انہوں نے اس قصبے کا اس قافلے کا تیار کی تیاری کی تھی تجارتی قافلے کی اور اس کا جو ہے ابو سفیاان جا رہے تھے اس وقت میں ادب سے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہرحال بعد میں ایمان لے آئے اس وقت تک وہ حالت کفر میں تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے ہیں صحابہ میں سے ہیں اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں تو جا رہے تھے حدور نے پیچھا کیا آپ اس کا راستہ روکنا چاہتے لیکن وہ لے کر نکل گئے قافلہ اس کے بعد اب اسی وجہ سے جب واپس آ رہے تھے ابو سفیان اپنے اس قافلے کو لے کر اور وہ مال تجارت سے اب لدا پھدا سارے اس بزنس میں جو کچھ کمائی کی ہے جو نفع ہے وہ بھی سب قسم شامل ہے تو اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے ہیں اور پھر غزبائے بدر ہوا ہے رمضان سن دو ہجری میں یہ جو غزبہ و شہرہ ہے یہی در حقیقت تبھید بنا ہے دو تبحیدوں میں سے ایک تب یہ ہے غزبائے بدر کی اور دوسری تمہید ہے سری نخلا یہ یہ آٹھ مہمیں جو تھیں چار سرایا اور چار جو غدوات ان میں سے آخری جو ہے زمانی اعتبار سے وہ سری نخلا ہے یہ رجب سن میں ہوا ہے یہ بہت عجیب ہے اس اعتبار سے کہ حضور نے بہت چھوٹی سی ایک یوں سمجھیے کہ ایک جمیت فراہم کی آٹھ دس افراد حضرت عب اللہ جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا سردار بنایا اور ایک خط دیا سیلڈ کہ یہاں سے اتنی مسافت پر نکل کر شاید دو دن کی مسافت ندینے سے نکل کر پھر اس کو کھولنا اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا اب یہ چلے وقت معین پر جب اتنے فاصلے پر پہنچ گئے کھولا تو دیکھا اور ایک دفعہ تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے حکم یہ ہے کہ وادی نخلا میں پہ پہنچو وہاں قیام کرو اور قریش مکہ کے جو تجارتی قافلے ہوں یا نقل و حرکت ہو اس کو رپورٹ اب ظاہر بات ہے نخلہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان یوں سمجھیے کہ مدینے سے کتنا فاصلہ ہوا تین سو میل سے زائد اور پھر مکہ سے ادھر ہے جنوب میں گویا کہ کفار کے لئے وہ تو بالکل گھر کی بات ہوئی یوں سمجھیے کہ شیر کی کچھار میں داخل ہونا ہے اس لیے کہ اب وہاں جا رہے ہیں نخلا جو کہ مکی اور طائف کے درمیان ہے مدینے سے تو تعلق ملک ہو گیا تین سو گل چلے جانا ہے تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش ہو سکتی تھی ان حالات میں کہ جو ان حضرات کی ہوئی حضرت عبداللہ اب جاش نے خط کھول کر پڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لکھا ہے میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا آپ لوگ سوچ لیں دیکھ لیں جس میں ہمت ہو ساتھ دیں سب لوگوں نے ساتھ دیا اب ظاہر بات ہے جو تربیت ہو چکی تھی جو آمادگی پیدا ہو چکی تھی صحابہ کار کے اندر جانے ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی اور یہ سب مہاجرین تھے یہ نوٹ کر لیجیے ان پورے کے پورے آٹھ غزبات اور سرایا میں حضور نے کسی انصاری صحابی کو شریک نہیں کیا یہ تو وہی لوگ تھے جن کی تربیت ہو چکی ہے جو آزمائشوں کی بٹلوں میں سے نکل کر آئے ہیں گلے کندن بن چکے ہیں زرے خالص بن چکے ہیں ان میں تو جو سمجھئے کہ تربیت اور تسکیے کے سارے مراحل طے ہو چکے ہیں پھر یہ کہ گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں انسان کے لیے بسا اوقات بزدلی کے سبب بن جاتے ہیں اپنے گھر بار اہل و عیال کا معاملہ ان کو تو پہلے ہی اللہ کے حوالے کر کے آئے انہیں تو بھیڑیوں کے حوالے کر کے قریش مکہ کے حوالے کر کے تو مدینہ نہ آئے لہٰذا ان کے لیے اب اس سے بڑا اور امتحان کون سا تھا لہٰذا سب تیار ہوئے وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک قافلہ مختصر سا قافلہ جو ہے پوریش کا وہاں سے گزر رہا تھا یہ اب ان کا ذاتی اشتہاد تھا ہم ان پر حملہ کریں یا نہ کریں اس لیے کہ وہ قافلہ جو مال لے کر جا رہا تھا اور ظاہر بات ہے حضور نے جب اس سے پہلے سات سفر کیے تو کس لیے کیے پیش نظر تو یہی تھا کہ ان کی لائف لائن جو ہے اسے تھریٹن کیا جائے ان کی جو معیشت کے لیے جو ان کی رگ ہے رگ معیشت جو ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا مقصود تھا جس کو آپ اکنامک بلاکیٹ کہہ سکتے ہیں جدید استدار میں اکنامک بلاکٹ آف قریش اکنامک بلاکیٹ آف مکہ تو انہوں نے طے کیا کہ ہم حملہ کریں گے اور عجیب امتحان کی ایک شکل بن گئی کہ رجب کا آخری دن تھا اور رجب جو ہے یہ بھی اشر حرم میں سے اب اگر حملہ کرتے ہیں تو گویا کہ اس محترم مہینے کی حرمت پامال ہوتی ہے اور آخری دن تھا اگر چھوڑ دیتے ہیں جانے دیتے ہیں تو حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے نقلا حدود حرم سے باہر ہے یعنی دو حرمتوں کے درمیان ان کا معاملہ آ گیا کہ اگر آج ہی حملہ کرتے ہیں تو رجب کی حرمت پامال ہوتی ہے اور اگر کل تک انتظار کرتے ہیں تو یہ آگے بڑھ جائیں گے ہم ان کا پیچھا کریں یہ حدود حرم میں آ جائیں گے حرم کی حرمت پامال ہوگی بارہ انہوں نے فیصلہ کیا حملہ کیا ان میں سے ایک شخص مارا گیا دو کو قیدی بنا لیا کچھ بھاگ گئے کچھ سامان جو تھا مال تجارت وہ لے کر حضور کے پاس آئے حضور نے اظہار ناراضگی فرمائی کہ میں نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ میں نے صرف وہاں پڑاؤ ڈال کر نقل و حرکت ان کی جو ہے اس پر نظر رکھنا اور ہمیں متلا رکھنا یہ تمہارا مشن تھا لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک صورت ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ان کا جو بھی اشتہاری فیصلہ تھا اس کو پھر حضور نے سزا بھی کوئی نہیں دی لیکن یہ جو قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا جو شس مارا گیا تھا اس کا خوبہ ادا کر دیا اس لیے کہ اس وقت تک اصل میں ابھی جنگ کا حکم نازم نہیں ہوا تھا اگرچہ ازن جنگ آ چکا تھا اس اعتبار سے اب میں نے چاہا ہے کہ اس ازن کتاب اور حکم کتال میں جو فرق ہے اس کو ہم اس مرحلے پر اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے لیے جو متعلقہ آیات ہے ان کا مطالعہ کر لیں یہ معاملہ تو اب اگلی نشست میں ہوگا اس وقت میں صرف ایک بک کا مزید واضح کرنا چاہتا ہوں جو چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ان جنگوں کے بارے میں کہ جو اب اس غزوہ ظلم و شہرہ اور سریائے نخلا سے جو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اس لیے کہ غزوہ بدر جو ہے در حقیقت منتقلی نتیجہ ہے ان دو واقعات کا اور ان دونوں واقعات میں انیشیٹو حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ سے ثابت ہوتا ہے یہ مکے والوں کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جانے کے بعد ابھی ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا کوئی ریکارڈ پر نہیں ہے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو یا مسلمانوں کے خلاف یا حدود کے خلاف کو اقدام کیا ہو بلکہ جدید اصطلاحات میں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ الفاظ استعمال کرتے ہاکس اینڈ ڈبس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیلے لوگ ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں وہ دشمن پر فوراً اقدام کر کے حملہ کر کے انہیں ختم کرو ان کا انداز اور ہوتا ہے وہ ہیں وہ سوچتے ہیں تحمل سے کام لو اگر دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خام خا کاہ کو, کو دینا ہے تو یہ دونوں انداز جو ہے وہ مکے کے رو صاحب میں قریش کے سرداروں میں موجود تھے خطبہ ابن ربی خطبہ ابن ربیع حکیم ابن ہزام یہ تو چونکہ اسلام بھی لے آئے صحابہ میں سے اس وقت تک خالت کفر میں تھے قطب ابن ربیع وہ شس کو جو پہلا مقتول ہے غزل بدر میں لیکن یہ بھی بحثیت مجموعی شریف النف انسان تھا شرفائے مکہ میں سے یہ ڈبز میں سے تھے یہ روکتے تھے بلکہ اتبا ابن ربیہ کا ایک قول تو واقعہ ہے کہ اس کی سیاست دانی کا اور اس کے تدبر کا بہت بڑا شاہکار ہے وہ یہ کہہ رہا تھا وہ جو ہاکس تھے ابو جہل ہاکس کا سردار تھا اکبا ابن ابی وعید تھا اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے کہ جو ہاکس میں سے تھے وہ کہتے تھے چلو حملہ کرو مدینہ کے اوپر پیچھا کرو مسلمانوں کا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور فوراً مدینے پر حملہ کرو انہیں ختم کرو تو یہ جو ڈوز تھے ان میں سے خاص طور پر اتفاق نبیا کا یہ قول تاریخ بھی موجود ہے کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے گئے گویا کے ان کے الفاظ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بلا تمہارے سروں سے ٹل گئی اب محمد کو عرب کے حوالے کر دو اب عرب سے مراد وہ اپنے علاوہ قریش کے علاوہ باقیوں کو عرب کہہ رہے ہیں قریش ورسس عرب عرب کے حوالے کر دو ظاہر بات ہے جو کشمکش یہاں ہو رہی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اب وہی کشمکش ہوگی بقی عربوں کے ساتھ اب اس کشمکش میں اگر تو عرب غالب آ جائیں اور محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواریں ننگین نہیں کرنی ہوں گی اور اگر عرب پر غالب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا آخر محمد اپنا ہی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پورے عرب پر غالب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے ارب پر تو we stand to lose nothing تو ابھی موقع دو دیکھو کیا ہوتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو یہ انداز تھا کتبا لیکن یہ ہے کہ جب حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے غزوہ الشعرا آپ نے پیچھا کیا تعاقب کیا اس کافلے کا اور پھر واپسی پر ایس او ایس کال جو ہے ابو سفیان کی طرف سے آگئی کہ مجھے اندیشہ ہے جب میں جا رہا تھا تب بھی میرا تعقب ہوا تھا اور اب واپسی پر تو اور زیادہ مجھے اندیشہ ہے تو میرے لیے مدد بھیجو دوسرے ادھر سے نخلا سے روتے پیٹتے ہوئے لوگ پہنچ گئے کہ ہم پر حملہ کیا محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم اور غزب ہو گیا قیامت کہ محمد کے آدمیوں نے رجب کی حرمت کو بھی پامال کر دیا اب ان دونوں چیزوں کو آپ خوب اچھے کا اندازہ کر لیجے کہ اس سے جو آگ لگی پھر مکے میں پھر وہاں سے وہ ایک ہزار کا لشکر نکلا ہے جس کے نتیجے میں پھر غزبہ پیش آیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فائنل فیس جو ہے حضور کی انقلابی جدوجہد کا یعنی مسلح تصادم عام کانفلکٹ اس کا آغاز ہوتا ہے اس زمن میں مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے لیکن وہ اگلی نشست میں ارض کروں گا بارک اللہ لی و لکم فی ولکم العظیم و نفعنی و کم بل آیا تھے منصیب